الحمد لله الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه مرسولا صدق الله العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم مرمو عزس مسلمان وزرقه عزيز وعيوه قال الله كانبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب ما من والده ووالده والناس اجمعين اور اللہ کے صلى الله عليه وسلم نے یہ بھی فرمایا من كن في وجد حلاوة الايمان كان الله ورسوله احب إليه اليه مما سواهما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ہاں اولاد سے والدین سے بلکہ سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے پھر اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی جس شخص میں تین خوبیاں ہیں تین صفات ہیں وہ ایمان کا لذت پالے گا وجد حلاوت المان ایمان کی حلاوت پائے گا ان میں ایک یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو مما سوا سوا ساری مخلوق سے زیادہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی اللہ کی نبی کی دوسری بات پہلی بات کی وضاحت ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا دوسری بات میں اس کی وضاحت فرما دی کہ جب ایمان مکمل ہوگا تو ایمان کی حلاوت ملے گی ایمان کی حلاوت تب ملے گی جب اللہ کے رسول کی محبت ساری دنیا سے سب سے زیادہ ہو اس کے دل میں یہ محبت ہوگی بس اوقات خیال آتا ہے ماں کی جدائی پر تو رونا آتا ہے باپ کی جدائی پہ تو رونا آتا ہے اور ان سے اگر جدا ہو جائیں چند دن نہ دیکھنے تو طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے یہ دل میں کیفیت نبی کے بارے میں نہیں آتی تو ایمان کیسا تمہیں عزیز یہ ایک فطرتی طبعی چیز ہے اور ایک اللہ کے نبی سے محبت عقلن عقیدت ہو کہ جہاں اللہ کے نبی کی محبت اور بیوی کی محبت میں تقابل آ جائے اور جہاں اللہ کی نبی کی محبت اور اولاد کی محبت میں تقابل آ جائے تو کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی محبت کو ترجیح دے دے اور غیرت مند بیٹا باپ مرد ایسا ہی کرتا ہے اگر بے ادبی نبی کی شان میں بیوی بھی کرے تب بھی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ہاتھ میں جوتا آ جاتا ہے اور اگر اس کے سامنے اس کا بیٹا بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے اور اس کا سر ہوتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت اولاد سے بھی زیادہ ہے بیوی بیوی بی سے بھی زیادہ ہے بال بچوں سے بھی زیادہ ہے ہاں اگر اللہ کے نبی کی گستاخی اس کی اولاد کرتی رہے بیوی بی ادبی بی بی کرتے رہے اور اسے احساس نہ تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ اللہ کے رسول کی محبت ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کوئی نہیں اقبال بیٹھا ہوا تھا علامہ اقبال تو اتنے میں ایک شخص نوجوان نئی روشنی کا پلا پڑا ہوا اور اسی تہذیب سے آراستہ آ کر کوئی بات کرنے لگا تو کہیں لگا محمد صاحب نے یوں کہا اللہ کے نبی کے بارے میں یوں فرمایا تو اقبال کے چہرے پہ سخت گرانی چہرہ سرخ ہو گیا اور ہمار بے ادب کو نکال دو اسے میرے محبوب کا نام لینا بھی نہیں آتا اسے میرے محبوب کا نام لینا بھی نہیں آتا تو ایمان جب اللہ کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو تو چاہے وہ گستاخی اور بے ادبی بیوی ہی کیوں نہ کرے بیٹا ہی کیوں نہ کرے ایک غیرت مند مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا یہی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے پھر اللہ کے نبی فرمان لگے کہ وہ شخص ایمان کی لذت پائے گا ایمان کا مزہ پائے گا جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان کی لذت کا عنوان یہ دیا فرمایا مطلب یہ کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اسے لذت آئے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اسے لذت آئے گی جب محبت کامل ہوگی تو اطاعت میں مزہ آئے گا اس کی ایک عام سی مثال ہے میرے عزیزوں کسی کو اپنے باپ سے واقعی محبت ہو استاد سے واقعی محبت ہو شیخ سے واقعی محبت ہو تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ خدمت کا کوئی موقع ملے اور کسی کو تعلق رسمی ہو اور استاد کی اس پہ نظر پڑ جائے اور کہے کہ آؤ بیٹے میرا پاؤں دبا لو تو کیا؟, کیا کہے گا دل کے اندر کاش کے میں سامنے ہی نہ آیا ہوتا کس مصیبت میں پھنس گیا پاؤں دبانے پڑ گئے باپ کے اور خدمت کرنے پڑ گئی استاد کی اور کام میں لگا دیا مجھے اس شیخ نے اپنے کام میں لگا دیا تو اندر سے بدلی پیدا ہوگی اس لیے کہ دل میں محبت نہیں ایک رسمی تعلق ہے ایک رسمی تعلق ہے تو اس خدمت کو بوجھ سمجھے گا اس خدمت کو بوجھ سمجھے گا اور ایک محبت دل کے اندر ہے تو ایسا بیٹا تو انتظار میں ہوتا ہے کہ باپ اشارہ تو کرے اور ایسا طالب علم تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی موقع ملے استاد کی خدمت کا کوئی بہانہ ملے میں خدمت کروں اور اگر کہہ دیا جائے کہ خدمت کرے تو وہ سعادت سمجھتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ خدمت کا دورانیہ طویل ہو جائے یہ خدمت کا دورانیہ طویل ہو جائے یہ علامت ہے کہ اس کا تعلق محبت کا رسمی نہیں ہے حقیقی ہے یہ اس کا تعلق اپنے استاد سے یا اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے یہ رسمی تعلق نہیں ہے دل کے اندر محبت ہے دل کے اندر عقیدت ہے تبھی تو اس خدمت کو اپنی ثابت سمجھ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا تعلق رسمی نہیں ہوتا جب محبت کا تعلق رسمی نہیں ہوتا حقیقی ہوتا تو سچ عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی کے تذکروں میں اللہ کے نبی کے اطاعت میں پھر لذت اور مزہ آتا ہے محبت اور عشق کے معاملے میں تاریخ کی دنیا میں لیلا مجنوں کے قصے بڑے مشہور ہیں اور اس نے تاریخ کے تمام قصوں پر احاطہ کیا ہوا ہے اس پر چھائے ہوئی ان کے قصے تو غموں کی دنیا میں مجنو بیٹھا ہوا ہے شہر سے بہر شہر سے بہر شہرا کے اندر بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے امام ملن روبی رحمت اللہ لکھا کہ اس نے ریت کو کاغذ بنا لیا اور اپنے ہاتھ کو قلم بنا لیا ریت کو کاغذ بنا لیا اور اپنے ہاتھ کو قلم بنا لیا کچھ لکھ رہا ہے کچھ لکھ رہا ہے آنے بالے نے پوچھا کیا کر رہے ہو کیا لکھ رہے ہو کس کو خط لکھ رہے ہو کہنا لگا کیا لکھنا ہے لیلا لیلا لکھ لکھ کر اپنے دل کے غموں کو دور کر رہا ہوں ہاں اس کا نام لکھ لکھ کے دل کو تسلی دے رہا ہوں تو میرے جیز ہو جب اس عاشق کو اس محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے لکھنے بھی مزہ آتا ہے اور کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو جائے تو اس کے نام میں کیا لذت آئے گی پھر عبادت میں لذت آئے گی پھر نبی پہ درود پڑھنے میں مزہ آئے گا پھر اللہ کی اور اللہ کے رسول کے اطاعت میں لطف آئے گا منقان اللہ اور منقان اللہ مما سوا جب محبت کا یہ درجہ ہو جائے گا پھر ایمان کا اطاعت کی لذت محسوس ہوگی پھر مزہ آئے گا اللہ کے رسول کی اطاعت یہ محبت اور عشق ایک آگ ہے ایک آگ ہے جہاں کئی دھواں اٹھ رہا ہو تو علامت کیا ہوتی ہے یہاں آگ بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں اپنی محبت کی کہ جہاں یہ ہوگا تو اس کے پیچھے میری محبت بھی ہوگی جہاں یہ ہوگا وہاں میری محبت بھی ہوگی اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوهم من باب غرض فمن احبهم فبحبّی احبهم ومن ابغضه فبغضی ابغضهم ومن اذّاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد آذان الله فقد آذان الله ومن اذى الله یہ یوں شکو رہے سلا تو سلام اللہ کے نبی فرم لگے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا اور پھر فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے پیچھے میری محبت ہوتی ہے جو ان سے محبت کر رہا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے پیچھے اس کے دل میں میری محبت بھی ہے ومن میں اب والا رہوں کوئی اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا مجھ جو ان سے بوز رکھتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر میرا بھی بغض موجود ہے میرا بھی بغض موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے گا اور پھر چھوڑے گا نہیں یہ محبت کے آثار ہیں حضرت انصاری اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ کے پیارے خادم ہیں۔ عام طور پہ اللہ کے نبی کی خصائل اور آداب اسی صحابی نے امت تک پہنچائی ہے۔ اس لیے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک حضور کے صحبت میں رہے، گھر کی ساری زندگی دیکھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہنے لگے کہ یا بنیہ اے بیٹے انقضت ان تصبح و تمسيا وليس في قلبك غش تفعل بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح شام ایسے ہو تیری صبح شام ایسے ہو کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کر لے لگے کہ بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیرے دل میں صبح شام ایسی تیری گزرے کہ تیرے تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ آئے تیرا دل سب سے صاف ستھرا ہو تو وہ ایسا کر لے ایسا کر لے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے فضا علی یہ میرا طریقہ ہی ہے یہ میرا طریقہ ہے میری بھی صبح شام ایسی ہو دے کہ میں اپنے دل میں کسی کا بغض کینا کھوٹ نہیں رکھتا اپنے دل کے اندر اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ومن احیا سنتی فقط احبانی جس نے میری سنت کو زندہ کیا حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی ومن احيا سنتی فت جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا کا نمایا پھر جنت وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو میرے عزیز اللہ کے نبی کی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور نبی کے طور طریقے زندگی میں آ جاؤ میرے نبی کی محبت کا تقاضا ہے میرے نبی کی محبت کا تقاضہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی ساری مخلوق سے افضل اشرف ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی ساری مخلوق سے ارش بھی اللہ کی مخلوق ہے فرشتے بھی اللہ کے مخلوق ہیں اللہ کا نبی اس سے بھی افضل ہے اللہ کا نبی اس سے بھی افضل ہے اشرف افضل عزیزو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جس اس ذات نے اللہ اپنی نبی کو اپنے حبیب کو اتنا افضل اور اشرف بنایا ہے اس نبی کے طور طریقے اللہ رب العزت نے ہر ہاں طریقوں سے زیادہ افزل اور افزل اور اشرف بنائے ہیں نبی کے سورو سور سورت شکل و صورت نبی کے اٹھنا بیٹھنا نبی کا غمی خوشی کے طور طریقے نبی کا آنا پینے کا انداز نبی کے بازار کی اور گھر کی زندگی ہمارا ایمان ہے کہ جس نبی کی ذات ساری کائنات سے ساری مخلوق سے افضل اور اشرف ہے اس نبی کے طور طریقہ بھی ساری مخلوق سے زیادہ اشرف اور افضل ہے تو میرے عزیزوں مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ مسلمان کا کم از کم اتنی غیرت تو ہو مسلمان کو اپنی مودبی کے سلسلے میں کم از کم اتنی اہمیت تو ہو کہ وہ اپنے نبی کے طور طریقے ہر جگہ پر ہر مقام پر دنیا کے طور طریقوں سے زیادہ ترجیح اور انہیں افضل سمجھے اور انہیں اپنا ہے. آج دنیا کے اندر دو تہذیبوں کی جنگ ہے ایک طرف عیسائیت اپنی دنیا کے اندر اپنے طور طریقے نمایاں کرنا چاہتا ہے اور انہیں رواج دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہر گھر سے اس کا لباس پہنا ہوا نظر آئے اور مسلمان کے ہر دفتر سے اس نکلنے والا اس کا لباس پہنا ہوا نکلے اور مسلمان کے تعلیمی اداروں سے طور طریقے انہیں کی تہذیب میں رچے بسے ہوئی نظر آئیں انہیں کی تہذیب کا نمونہ مسلمان معاشرے میں نظر آئے آج دو تہذیبوں کی جنگ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ سارے سلسلے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے نبی کے شان میں گساخی یہ عظمت نکالنے کے جتنے پروفکنڈے ہیں در حقیقت میں نبی کے طور طریقے تہذیب اس کو زندگیوں سے نکالنے کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ تو آج دو تہذیبوں کی جنگ ہے تو مسلمان کی غارت کا تقاضا یہ ہے اور اس کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی کے طور طریقوں کے اندر دیکھے کہ یہاں میری زندگی میں کہیں کسی عیسائی کا اور کسی یہودی کا اور کسی ہندو کا طور طریقہ تو میرے گھر اور بازار میں نہیں ہے میں نے تو اپنے نبی کا طور طریقہ اب زندہ کرنا ہے اس لیے کہ نبی کی زندگی بھی نبی کی ذات میں سب سے افضل ہے اور نبی کے طور طریقے میں سب سے افضل اور اشرف ہے اور جس شخص نے یہ کیا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ حقیقت میں اس نے وہ سے محبت کیے اور حقیقت میں اس شخص نے میری رفاقت حاصل کر لی جنت میں اس نے میری رفاقت حاصل کر لی جنت میں جس شخص نے میرے طور طریقے اختیار کر لی میرا عزیزوں آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا ان حالات میں جائزہ لے کہاں کہاں اور کہاں کہاں اور, کہاں اور کس جگہ پر اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کر سکتا ہے اور اب تک اس نے اپنی زندگی میں طور نبی کے طریقوں کو نظر انداز کر رکھا تھا اس سے سچی توبہ کرے اور اس پر ندامت کے آنسو بہائے اور آئندہ زندگی اس کا اہتمام کرے کہ اب نبی کے طور طریقے زندہ کر یہی حق ہے اللہ کے نبی کا اور یہی حق ہے نبی کی محبت کا کہ آج کا مسلمان اپنے طور طریقوں میں اپنی نبی کی زندگی کا نمونہ نظر آئے اپنے رہن سہن میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اپنی نبی کا طور طریقے میں زندہ آئے سچ انس کر رہا ہوں مسلمانوں کا فتح فتوحات اور کامیابی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اس کافر اور ان کو کو ذلت اور رسوائی کا نشان بنانے کا طریقہ بھی حقیقت میں یہی ہے کہ مسلمان آج پھر اپنی نبی کے دین پہ پورے طور پہ داخل ہو جائے پورے طور پہ داخل ہو جائے اپنی زندگی اپنی نبی کے طور طریقوں میں ڈال لے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی اجازت سے امید ہے اسے کل قیامت میں اپنی نبی کے سامنے سرخری حاصل ہو جائے گی آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کی ہیں اپنی نبی اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کی ہیں لیکن ایک دعا کا تقاضا اللہ کے نبی نے اپنی امت سے بھی کیا ہے اللہ کے کی نبی نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کی ہیں لیکن ایک دعا کا تقاضا اللہ کے نبی نے اپنی امت سے بھی کی ہے اور وہ دعا روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے یہ دعا کرتا رہے گا کل قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا میں اس کے لیے کروں گا اللہ کرے بھائی اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور اس کا اہتمام شروع ہو جائے اور وہ دعا ہے آزان کی بات کی دعا اللہ مربا و آتی محمد مقام محمود وعدتا اے اللہ ہمارے نبی کو محمود کا مقام نصیب فرما دے یہ دعا ہے اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود نصیب فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی دعا کرتا رہے گا کل قیامت میں میں اس کی سفارش کروں گا اپنی نبی کی اس دعا اپنی نبی کے لیے اس دعا کا اہتمام رکھو اس لیے کہ اس نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور روئے ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں اتنا تو ہو جائے کہ اپنی نبی کے طور طریقے اپنی زندگی میں زندہ کریں اور اپنی نبی کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے صدا عمل کی توفیق نصیب فرما دے باقی دبا الحمد